نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف حادث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں آج جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنانی ہے القول البدی میں اس کو نقل کیا گیا اور یہ حدیث پاک کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ایک ہرنی کا شکار کیا اور اس شکار کی ہوئی ہرنی کو لے کر گزر رہا تھا کہ اس کا گزر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرنی کو قوتِ گویائی عطا فرمائی اور وہ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور قریب ہی ایک گار میں وہ اس وقت موجود ہیں یا رسول اللہ وہ بہ بھوکے ہیں آپ اس شکاری کو حکم فرمائیے کہ وہ کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے تاکہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں اب جب یہ فریاد ایک ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی تو میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرنی سے ایک سوال کر دیا اور وہ سوال کیا تھا وہ سوال تھا کہ اے ہرنی اگر اس شکاری نے تجھے چھوڑ دیا اور چلی گئی اور جھا کر واپس نہ آئی تو اس کی کیا گارنٹی ہے گویا وہ ارض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لانت ہو جیسی اس شخص پر لانت ہوتی ہے جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی تو سنتا ہے مگر آپ کے نام کو سننے کے باوجود وہ درود پاک نہیں پڑھتا اور کرے میرے میٹھے اور پیرستان بھائیوں الحمد اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کئی بار نام نامی اس میں گرامی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مگر کیا ہر بار ہم توجہ کے ساتھ یاد کر کے درود پاک بھی پڑھا کرتے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو علماء نے ایک بہت ہی آسان طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر اسی وقت نبی یہ پاک کا نام لیا جائے اور درود پاک پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر جب موقع ملے جب فرصت ہو اس وقت اچھی کوانٹٹی میں درود پاک پڑھ لیے جائیں تاکہ یہ اس کے نعم بدل بھی ہو جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی آج سے نیت کیجئے کہ ان شاء اللہ خوب درود پاک کی کثرت کریں گے اچھا یہ تو رہی درود پاک کی بات دوسری وہ حرنی نے جو بات کہی وہ آج ہمارے اس ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے اس ہرنی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے بعد دعا نہیں کرتا آج نماز کے بعد دعا کا اہتمام ہمارے معاشرے سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے لہذا ہمیں اہتمام کے ساتھ رب العالمین کے حضور اپنی التجاؤں کو پیش کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کی دعا کرنے کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے وہ ہے شب برات کی اہمیت اور اس سے متعلق پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں امیر <تصفح> المین حضرت سیدہ عمر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار المعظم کی پندھر بھی رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا اس پر لکھا تھا حاضحی براتم من الناری من ناری العزیز ملکی عمر بن عبد العزیز یعنی خدا مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو اتا ہوا سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس حکایت میں جہاں ہمیں شب برائت کی رفعت و عظمت کا معلوم ہوا وہی سیدنا عمر بن عبد العزیز کی عظمت و فضیلت کا بھی اظہار اس روایت میں ملتا ہے گویا یہ وہ بابرکت اور مبارک رات ہے کہ اس شب میں جہنم کی بھڑکتی آگ سے برائت یعنی چھٹکارا دیا جاتا ہے لہذا اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے اس کی اور کیا اہمیت ہیں انشاءاللہ شاء ہمارے ساتھ مبلغ کی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق اتاری المدنی صاحب جلوہ افروز ہیں انشاءاللہ ان سے بھی معلوم کریں گے صاحب شب برات کی اہمیت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا آج اس کی شب کے اہمیت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات قرآن مجید فرقان حمید میں پچیسویں پارے میں سورہ دخان اس کے آیتِ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حامین ول کتاب المبین انا انزل فی لطیم مبارکتی ان کنہ منظرین فی یفرق کل امر حکیم ارشاد باری تعالیٰ ہے اس میں کہ کتاب مبین روشن کتاب کی قسم بے شک ہم نے اس کو اتارا نازل کیا برکت والی رات میں اللہ اور بے شک ہم درس سنانے والے ہیں برکت والی رات جو اس آیت مبارکہ میں لائل مبارکہ فرمایا گیا تو یہ لہ لۃ مبارکہ اس کے بارے میں تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے لہلۃ القدر کی رات ہے اور علماء تفسیر نے اس کو بھی باقاعدہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے اقوال سے بھی اور دیگر آئمہ کے اقوال سے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس مبارک رات سے جس کو لائلہ مبارکہ فرمایا گیا ہے اس سے مراد پندرہویں شابان المعظم کی بھی رات ہے یعنی یہ بھی مراد لینا اس سے لیا گیا ہے اور حضرت اکنما رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور ایک ان کے ساتھ ایک پوری جماعت مطلب جنہوں نے اس سے مراد لیا کہ یہ لالت کون سی رات ہے فرماتے ہیں کہ یہ لال مبارکہ برکت والی رات سے مراد شابان کے نصف والی رات ہے اور اس کو کہا جاتا ہے للت الرحمہ بھی اسے کہا گیا رحمت والی رات ہے اس کو للت المبارکہ بھی فرمایا گیا برکت والی رات صحیح اسی رات کو للت البرات بھی کہا گیا یعنی شب برات بھی ہے صحیح اور شب برات کا مطلب ہے چھٹکارا پانے والی رات اس کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مغفرتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نوازشات اور عطائیں اس قدر ان کی بارش ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی حدیث مبارک ہے ترمزی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیثیں آک صلی اللہ تعالی <تصفح> علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ اس رات میں آپ بقی شریف کی طرف چلے گئے تشریف لے گئے <تصفح> حضرت عائشہ صدیقہ ربی اللہ کو تعالیٰ نے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ <تصفح> علیہ وسلم کو نہ پایا تو وہ آپ کی تلاش میں پیچھے چلی جاتی ہیں صحیح؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آپ نے پایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عض کرنے لگی کہ میں نے یہ گمان کیا ہے کہ شاید آپ ازواج میں سے دیگر کسی اور کے پاس آپ تشریف لے گئے آکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ شب ہے شابان المعظم کی بیچ والی یعنی نس شابان کی جو شب گئے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا Allah ہے Allah اپنی شان کے لائے Allah Allah. Allah. تو فرمایا اس میں کتنے لوگوں کی کہا کہ قبیلہ بنی کلب ان کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا اور علماء Allah. لکھتے ہیں جہاں اس طرح کی تشبیح دی جاتی ہے تو اس سے مراد کوئی گنتی خاص نہیں ہوتی جی کہ ان بکریوں کے تا... کتنے بال تھے وہ تعداد نہیں بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کی وسط مراد ہوتی ہے یعنی جو چیزیں آج کل ہمارے پاس جدید ذرائع ہیں بڑی سے بڑی تعداد کو شمار کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن ایک اس وقت کی بات کہ جس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو اور اس وقت شمار کرنا آج بھی اگر کہا جائے بڑے کے بڑے ریوڑ بڑ کو اس کے بال گن کے دکھاؤ تو کوئی, کوئی نہ کوئی گن پائے کوئی, کوئی نہیں تو اس نے ایک تشبیح دے کر ایسے فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مقصرت فرماتی اور بنی ہے وہ تو مشہور مشہور دوسری حدیث مبارک وہ جی سننے ابن ماجہ کی ہے جس میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی حضرت علی نمرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الک آپ اس کے راوی ہیں بیان فرمانے والے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شابان کی مہینے کی وہ نصف رات ہو تو فرمایا کہ اس کے رات میں قیام کرو دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں غروب شم سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی تجلی فرماتا ہے اپنی نشان کے لائق اور پھر کیا ارشاد فرماتا ہے ارشاد یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا حل میں مستقصر ہے کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا ہو آئی استغفار آئی کرنے والا ہو اللہ اس کے استغفار کو قبول فرمائے اللہ ہے کوئی ایسا جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا فرمائے حلی ہے حلی کوئی ایسا شخص جو رزق مانگنے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے رزق دیا جائے تو قرآن مجید کی یہ سایت مبارکہ اور اس کی تفسیر اور یہ عدیث مبارک یہ بالکل واضح طور پر ان چیزوں کو اور بھی دیگر اقوال ہیں دیگر روایات میں جن میں ارشاد فرمایا گیا کہ اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں جی اس کو تھوڑا سا تفصیل سے لیں گے پہلے اگر اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر دیں کہ جو اس رات میں ندا دی جاتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو اس کی مغفرت کر دی جائے ہے کوئی روزی کا طلبگار تو اسے روزی عطا کر دی جائے ہے کوئی مصیبت زدہ تو اسے آفیت عطا فرما دی جائے تو اس پر مطلب یہ بات ہوئی کہ یہ رات جو ہے وہ خاص عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں حاضری دینے والی رات ہے یہ شروع میں عرض کیا کہ للت البرات بھی ہے है اور للت الرحمہ بھی ہے اور للت المبارکہ بھی ہے برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے اس میں اور اپنے آپ کو چھٹکارا پانا یعنی آزاد الہی سے اپنے آپ کا چھٹکارہ پانے کی رات گئے آزاد کروانے کی رات گئے है. کہ آدمی اس رات کو اللہ کی رضا والے کاموں میں اس طرح گزارے کہ وہ ان چیزوں کا حقدار بن جائے صحیح. صحیح اچھا یہ تو بات ہوئی اس کے علاوہ کوئی پرٹیکولرلی ایسی عبادات جو اس رات میں خاص کی جاتی ہوں دیکھیں ایک تو یہ حدیث مبارک میں جو اشاد فرمایا گیا پہلی بات تو سب سے پہلی بات بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو نوافیل ہے ظاہر رات کے قیام کرنا وہ بھی نقلی طور پر جو اس میں ہے اور صبحوں روزہ رکھنا یہ بھی نفلی روزہ ہے چودہ کو روزہ رکھیں تاکہ آخری دن بھی نامہ امال کے پیش ہونے کا جو ہے وہ اس میں بھی روزے کی حالت ہو اگلے سال کا آغاز بھی روزے کی حالت میں ہو سب سے بنیادی بات تو آدمی یہ ہے کہ اس میں فرائض کو پہلے پورا کرے صحیح ٹھیک ہے کیونکہ علما شب قدر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی اس رات میں کچھ بھی قیام نہ کر سکے تو اس کا سب سے ادنا درجہ یہ بیان کیا کہ جو عشا اور فجر بھی نہ پڑے تو پہلی بات تو یہ کہ آدمی اس میں فرائض کو کمپلیٹ کرنے ہی ہیں یعنی نماز کو پڑھنا ہے تو کرنی ہے یہ عام دنوں میں بھی, کرنی لیکن دنوں میں بھی سرح کرنے سرح لیکن اس میں بھی بطور خاص یعنی اہتمام کے ساتھ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ دیکھنے میں بھی مسجدوں میں آتا ہے کہ آدمی مغرب کے بعد چھ نوافل پڑھنے آیا اور عشا کی اذان اور وہ گھر کو چلا گیا یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ مفتا واضح طور پر احادیث مبارکہ میں اس رات کی اہمیت قرآن و حدیث میں بیان ہو گئی اس کے باوجود بھی اب جو ہے وہ غفلت میں اس رات کو گزار دیا جائے سوتے ہوئے گزار دیا جائے جی ہاں یا اس رات کی قدر و اہمیت کو جو ہے وہ نہ سمجھا جائے اور دوسری جو اصل اگر اس رات کی جسے کہیں کہ آدمی نے روح حاصل کرنی ہے جی تو واقع ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا بھی جا ہے کہ کوئی ہے استغفار کرنے والا تو آدمی توبہ کرے ندامت اختیار کرے توبہ کرے توبہ ہی ایسی چیز ہے اگر واقع ہی اس کو یہ مل گئی اس رات میں اور اصل توفیق توبہ کی اس کو مل گئی حقیقی توفیق مل گئی سچی توبہ اس کی ہو گئی عدیث مبارک میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ کو لازم کیا ہوا ہے توبہ کو لازم کیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا اللہ ہر غم سے اس کے لیے خوشی نکال دے گا لیکن اس کو کیا عمل کرنا ہے کہ وہ توبہ کرنی اور پھر فرمایا کہ اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں گمان یعنی اتنی گمان بڑی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ میں ید تق اللہ یا اللہ مخرجا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے تو آدمی صحیح مانو میں سچے دل سے توبہ ہے اور توبہ کہتے یہی ہے کہ ایسی ندامت ہو ندامت کے ساتھ اگر نمازیں قضا کی ہیں تو ان نمازوں کو ادا کرنے کا پکا عزم ہو زکاتے رہتی ہیں تو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں جو تاخیر کر چکا ہوں اور نہیں ادا کی اب جو واجب الادا ہیں ذمے میں وہ زکاتوں کو ادا کریں کسی کا حق ہے تو وہ حق بھی ضرور ادا کریں شہید کتنا بڑا ایزاز حاصل کرتا ہے انعام حاصل کرتا ہے لیکن روایات میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ شہید کے سارے گنا معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے لیے نہیں قرض اس کو بھی کوئی معاف نہیں ہوتا اور کئی شہید ایسے مکروض جن کے بارے میں روایت میں فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے ان کے داخلے کی صورت نہیں بن رہی ہوگی اس لیے ان کے ذمے قرض چیزوں کریں. کو بہت غور کرنا ہے جی. تاکہ اصل اس رات کی ہم روح کو حاصل کر سکیں اور حقیقی مانوں میں اس کے ہم فیوز حاصل کر ہیں بڑی غور طلب بات مفتا آپ نے یہ فرمائی کہ قرض لیا جاتا ہے اچھا لیتے وقت جو ہے وہ انداز کچھ اور ہوتا ہے ٹیون کچھ اور ہوتی ہے پھر جب دینے کی باری ہوتی ہے تو اب جناب وہ دینے والا جو ہے اب تال جب آدمی لیتا ہے تو اس وقت ایک بات کی حالت واقعی ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ قرض نہیں لے رہا جیسے بھیگ مانگ رہا ہے بعض کا ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے یعنی اس کو بڑی منت سماج کر کے لینا پڑتا ہے حالانکہ یہ رقم اس کو واپس لوٹانی ہے یہ کوئی اس کا احسان اس طور پر نہیں ہے کہ رقم ہی اس کو مل جائے گی ویسے ہی اس کے ساتھ تعامن ہو رہا ہے لیکن یہ ضرور اس کا احسان ہے کیونکہ قرض دینا یہ بھی نیکی کا کام ہے قرض دینا چاہیے اچھی نیت کے ساتھ اس انداز سے قرض لینے والے کے بارے میں روایت میں فرمایا کہ وہ اگر اس نیت کے ساتھ کہ مجھے یہ ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ادائیگی پر قدرت بھی عطا فرمائے گا اور شروع سے ہی اگر اس کے گمان میں ایسے ہے کہ بس اس کو لے کے پھنسا لینا ہے اس کے بعد اس نے میرے چکر لگانے گھر اللہ کے اللہ اور اللہ میں نے اس کو ہنس کے ٹال دینا ہے اور اسی کو قرض ہنسنا کہہ دینا اب قرض ہنسنا جو ہے نا وہ جدا ہو گیا ہے قرض بن گیا جو آئے قرض مانگنے کے لیے آگے اس کو ہنس کے ٹالیں گے اور بچارے وہ بد اس طرح اس سے مانگ رہا ہوتا ہے اپنا پیسہ جیسے بھیک مانگ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنا... کئی جنازوں سے پہلے سوال کرتے تھے اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں اللہ حوال اور حوال بعض ایسے بھی جنازے جن کے اوپر کہا گیا قرضہ ہے تو آپ نے فرمایا پھر آپ نماز جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اللہ آ... باز بھی اچھا مسئلہ اس رات کی اہمیت اور جو آپ نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں گناہ کی مخصرت فرماتا ہے لیکن کچھ ایسے اشخاص کے بارے میں بھی, بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ عمل کرنے والوں کو ایسے گناہ کرنے والوں کو اس رات بھی بخشا نہیں جاتا اگر اس پر بھی تھوڑا سا کلام فرما دے مثال کے طور پر شراب کا عادی ہے ماں باپ کا نافرمان فرمان ہے زنا کا عادی ہے اگر سفر اللہ قطع تعلق کرنے والا یہ برائی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جی جی جی جی جی جی جی اور یہ جو کتھا تعلقی کرنے والے ہیں جی اور بدکاری کی معذ اللہ عادت ہے بدکاری کرنے والے تو یہ واقع ہی غور کرنے کی رات کہ جب اتنے لوگوں کی مغفرتیں تو پھر بھی آدمی معروم رہ جائے تو حرم حرم ان گناہوں سے بھی کوئی آدمی سچے دل سے عزم مسمم کے ساتھ ایسا توبہ کرے کہ آئندہ اس کی طرف لوٹ کے نہیں جانا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بھی اللہ مغفرت فرمائے گا یا میں صرف ایک بات کروں بگز کینا عموماً نفرتیں دل میں رکھ لی جاتی ہیں حالانکہ ہوتی ہیں اور اس طرح کی پیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے فرمایا کہ یہاں سے ایک جنتی داخل ہوگا یہ بات ارشاد فرمائی صحیح حضرت عبداللہ بن عمر ردی اللہ تعالی. آپ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اندر آیا ہم نے اس کو دیکھا تو پھر دوسری بار بھی ایک مرتبہ اس کے بارے میں فرمایا پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا وہی شخص آیا آپ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کے کہا کہ آپ میرے پاس مہمان کیوں نہیں بنتے ہیں تین دن میرے پاس مہمان بن جائیں تو مہمان بن گئے صحیح وہ تین دن تک میرے پاس رکے اور ان کو اتنا شوق ہے کہ یہ ان کو کیوں مہمان اپنا بنائے ہوئے تاکہ میں وہ عمل دیکھوں اللہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں جنتی فرمایا با گیا با تو کہتے ہیں تین دن میں نے دیکھا وہ رات کو سوتے تھے صبح اٹھتے تھے کوئی معمول میں نے ان کا نہیں دیکھا پرٹیکولرلی عمل نہیں دیکھا کوئی الگ سے نہیں میں نے دیکھا معاملہ تو میں نے ان سے تیسرے دن جب وہ جانے لگے تو ان سے میں نے کہا میں نے آپ کو اس مقصد کے لیے میں نے مہمان بنایا تھا لیکن مجھے کوئی عمل تو ایسا نظر نہیں آیا اللہ لیکن کیا وجہ ہے تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کا بگز اور کینا نہیں ہے شاید یہی وجہ ہے یعنی یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ بات فرما اللہ کی بڑی ہے جی اگر نہیں ہے تو ادھر کتنا اللہ کی بارگاہ میں اعزاز کتا تعلق سے بھی بچنا چاہیے بالکل معاذ اللہ تخیل اللہ اگر شراب کی عادت ہے تو اس سے بھی توبہ کر لینی چاہیے ماں باپ کے کا معمول ہے تو اپنے ماں باپ اگر حیات ہیں تو ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیجئے اللہ کی رحمت سے انشاء از وجل والدین ضرور کر فرمائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کی کالس بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں چند کال لیتے میں محمد فرحان اطاری باب المدینہ کراچی سے اس رات قبرستان بھی جاتے ہیں وہاں کے کچھ آداب بیان کر دیجئے میز عورتیں جا سکتی ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے نام سید ارسلان ہے حضور آپ سے سوالی یہ عرض کرنا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات کہیں سے ثابت نہیں اس رات عبادت کرنا جاگنا یہ ضروری نہیں یہ وضاحت کر دیں اس رات کو کیا کیا جائے اور کیا کرنا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس کی وضاحت تو پہلے ہماری ماشاءاللہ اللہ قرآن و حدیث سے مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے مفتی صاحب دوسرے سوال کا جواب دے دیں کہ قبرستان جانا یہ بھی ایک معمول دیکھا جاتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ قبرستان کا رخ کرتی ہے اور تقریبا سال میں دیکھا گیا کہ ایک دو موقع پر ہی جاتے ہیں تو کب کب قبرستان جانا چاہیے اس رات میں خاص طور پر کیوں قبرستان جایا جاتا ہے اس پر بھی کچھ دیکھیے قبرستان میں تو آدمی کو وقتاً فوقتاً جاتے رہنا چاہیے جی بلکہ بعض ایام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں جانا اور زیادہ افضل ہے یعنی جانا چاہیے ان میں جیسے جمعرات ہے جمعہ ہے ہفتہ ہے یہ ایام پیر بھی فرمایا گیا کہ ان میں افضل ہے جانا چاہیے والدین کی قبر پر ہر جمعے کو اگر ممکن ہو تو زیارت کے لیے جانا چاہیے ان سے اہل قبر کو انسیت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم زیارت کرو کیوں فرمایا کہ یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی اللہ ہیں قبرستان اللہ جانے کا مقصد بھی آدمی کا یہ ہو کہ دنیا سے آدمی کی بے رغبتی پیدا ہوتی کس انداز سے جب وہ قبرستان جائے اور اس کے مقاصد کو سامنے رکھتا ہوا دیکھے کہ یہ وہ قبر ہے فلاں کی قبر ہے یہ میرے چاہنے والے تھے یہ دوست تھے ہم عموماً اپنے عزیزوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں جی تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماموں مدفون ہیں تو یہ چچا ہے یہ خالہ یہ پھپی ہیں یہ وہ ہیں یہ سب مطلب اقربہ ہوتے بعض اوقات जी. تو اپنے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں हم. تو جب اتنے قریب والے وہ ہیں وہ بھی ہماری طرح اس دنیا میں پہلے بڑے شان و شوقت کے ساتھ تھے لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے ہیں یہ آخرت کی یاد لینی ہے کہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے لیکن آج کل تو مفتی صاحب معمولی کچھ اور ہے اگر کسی کی تدفین کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی موبائل فون بھی چل رہا ہے کاروبار بھی چل رہا ہے ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے کسی کی غیبت چگڑی بہتان وغیرہ بھی چل رہی ہے تو یہ ایک عجیب سا ماحول ہے حالانکہ ہمارے اسلاف کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جب وہ قبرستان جایا کرتے تو اس قدر زار وطار رویا کرتے اور وہ اس لیے رویا کرتے کہ مرنے والے کے غم میں نہیں بلکہ جو ہے وہ خود اپنی موت کو یاد کر کے روتے آپ نے بڑی توجہ اچھی دلائی کہ قبریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تایا کی قبر ہے مامو کی قبر ہے پھوپھا کی قبر ہے بڑے بھائی کی قبر ہے والی صاحب کی قبر ہے اس کے باوجود بندہ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے جی ہاں یہ اصل میں جنازوں میں بلکہ پہلے فکا جو پہلے متقدمین ہیں بہت پہلے یعنی اس وقت تو نماز جنازہ کے ساتھ بالکل ایسے اسے غم والی کیفیت میں اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے جاتے تھے اب جب یہ لوگوں میں مشہور باتیں عام ہوگی کہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر فکہ نے یہ جواز اجازت دی کہ اب جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے ذکر بھی کر لیا کریں یعنی پہلے وہ ذکر بھی نہیں کرتے تھے کیوں یعنی اس تصور میں رہتے تھے اپنی قبر کو اپنی آخرت کو اپنی اس چیز میں اب جب لوگ اس باتوں کو مشغول ہوتے ہیں تو فرمائے آپ اس سے اچھا کہ ذکر ہی کر لیں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ بہرحال قبرستان کے آداب میں سے تو یہ باتیں چند تو آداب وہ ہوتے ہیں کہ جن میں جن کا خیال رکھنا واجب ہے بہت ضروری ہے وہ اہل قبر کے کئی حقوق اور حق کیسے ہوتے ہیں قبرستان جب آدمی جاتا ہے تو کوشش کرے کہ پہلے اپنے گھر سے دو رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر قبرستان کی طرف روانہ ہو اب جب قبرستان جائے تو وہاں کا ایک ادب یہ ہے کہ جوتے اتار دیں اگر اس کے لیے ممکن پوسیبل ہو تو وہ اتار دے لیکن بظاہر آج کی اس کنڈیشن میں یہ لگتا نہیں ہے اس طرح, طرح کہ وہ جا کر باقاعدہ وہاں پہ قبرستان سے آئے اور پھر واپسی اس کو مل بھی جائے اس کے جوتے, مل جائے جوتے جائے بھی مل جائیں یا آسانی ہو اگر راہ بالکل مناسب ہے چلنا آسان ہے تو کوئی کانٹے وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں تو جوتے اتار دینا ہی مناسب صح؟ ہے صح؟ دوسرا یہ ہے کہ وہاں جب جائے تو لا یعنی فضول باتوں میں نہ ہو اگر تو دینی باتوں میں کوئی مصروف ہے کوئی دین سکھا رہا ہے یا سمجھا رہا ہے یا سمجھ رہا ہے یا کسی کو نصیحت کر رہا ہے امر بالمعروف معروف کر رہا ہے تو صحیح. اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو پھر بھی بہتر ہے یہ باتیں تو بہتر ہیں لیکن فضول باتوں سے اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بالکل ہی آدمی ایک دوسرے کے عیوب اچھالنے میں لگا ہوا ہے کاروبار والے کاروبار کے اندر مصروف رہتے ہیں وہ تو یہ تو قبرستان کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جو عام قبروں کو دیکھنے جا رہے ہیں والد یہ ہوتی جب سامنے میت جنازہ ہے اس وقت بھی بعد نہیں آتے ان چیزوں سے تو پھر قبرستان میں تو ان چیزوں کو سامنے رکھے دوسرا یہ کہ کسی کی قبر پر پاؤں نہ آئے یہ بہت اہم بات دے آداب کے زمرے میں آتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ قبر پر چلنا قبر پر پاؤں رکھنا یہ ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے اور اچھا اگر مفتی قبر ہی بہت زیادہ اندر ہے کہ بغیر قبر کے پاؤں پلانگ کر جائے وہ ممکن ہی نہیں ہے عزیز وقارف کے قبر تک پہنچنا دیکھیں کیا وہاں تک پہنچنا ضروری قبرستان ہے قبرستان میں آپ چلے گئے تو سنت کی ادائیگی تو ہو جائے گی پندرہ شابان المعظم کو قبرستان میں جانا یہ مصنون ہے سنت ہے شب کو یہ جا, شب کو جائیں تو سنت کی ادائیگی ہو جائے گی چاہے قبرستان آپ عام مسلمانوں کی قبرستانوں میں چلے گئے ٹھیک ہے اب اپنے مرحومین کی قبروں پر تو بالکل وہاں بھی اگر ممکن ہو تو وہیں جانا چاہیے صحیح. اور اس کے لیے یہ اپنے قبر والے کی طرف چہرہ کرے اس کی پیٹ کبلے کو ہو جاتی چہرہ اس کی طرف کرے اس سے بھی اس کو نصیحت ملتی ہے صحیح. اگر ممکن ہو وہاں جگہ ایسی ہے صحیح. اور جس کا قبر تک پہنچنا بھی کوئی بیچ میں گنا کیے بغیر یہ پہنچنا ممکن ہے تو پھر ایسا ہی کرے پھر پہنچا جائے. اگر کہ... قبروں کو پلاگنا ہے جی. قبروں پر چڑھنا ہے تو پھر نہ جائیں ٹھیک مدنی کے ناظرین کی بھی کال اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی شامل سلسلہ کر لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ کی مدینہ مدینہ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے قبروں پر پانی ڈالنا کیسا جواب اشار فرما دیں جزاک اللہ خیر آمین آمین ایک اور کال دیکھتے میرا نام فیصل ہے میرا سوال یہ ہے کہ قبروں پر چادر چ... چڑھانا کیسا اور پھول ڈالنا کیسا جی جی صاحب قبر پر پانی ڈالنا چادر ڈالنا پھول ڈالنا ایک ہی اس میں یہ قبرستان میں لے کے چلے گئے سر شب برات کے معاملات ہی ہیں یہ سارے تو انشاءاللہ اس میں ہی مفید ہوں گے قبروں پر پانی پہلے جو میں کر رہا تھا پاؤں رکھنے کے حوالے سے یعنی اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائے اب ذرا غور کیجئے گا اگر میں کہتا ہوں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم شریف اگر کسی امتی کے سینے پہ پڑ جائے تو اس کے تو وہ شیر بھی ہے رکھ دو سینے پہ ذرا تم پہ کروڑوں جی تم پہ تو لیکن آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم تربیت کے لیے کتنی واضح یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے آگ کی چنگاری تلوار کی دھار اور پاؤں جو ہے جوتے کے اندر ہی سی دیا جانا یہ اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر آئے بات آگ کی چنگاری پر ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی اس آگ پر بیٹھے آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے پھر آگ اس کے جسم تک اس کی کھال تک پہنچائے اللہ یہ اللہ اس سے زیادہ بہتر کہ قبر پر بیٹھ جائے اللہ اللہ تو اس لیے قبر پر نہ بیٹھنا ہے نہ قبر پر پاؤں رکھنا ہے اور کیونکہ میت کو بھی اذیت ہوتی ہے جس طرح زندوں کو اذیت ہوتی ہے تو دوسری بات انہوں نے کہا قبر پر پانی ڈالنا تو یہ ایک محبول بنا لیا لوگوں نے کہ جیسے کہیں قبرستان جب بھی جاتے ہیں تو وہ ایک بالٹی لی بوتل لی ہوئی پانی ڈالنا ہی معلوم بچے ہے اب تو اس کام ہی بھی ہی بھی ہی لگے ہوئے اور, و... و... اور وہاں بھی پیسے لینے والے دیتا بھی وہ پانی لے کے آتے ہیں تو ہم پانی عام ڈال رہے ہوتے اور اس کو سمجھ رہے تھے شاید ان کو ٹھنڈک مل رہی ہے ہمارے مرحمین کو ٹھنڈک تو یہ بات بالکل غلط ہے بلا وجہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے اس سے بالکل بچنا ہے اگر تدفین کی ہے تو تدفین کے بعد تو پانی مصنون ہے تاکہ مٹی اب پھر آپ کبھی گئے ہیں مٹی اگر اکھڑی ہوئی ہے منتشر ہے یا آپ نے نئی مٹی وہاں ڈالی ہے پھر پانی ڈال دیں اگر پودے لگے ہوئے لیکن اگر کوئی ایسا یعنی کوئی وجہ نہیں ہے خاص وجہ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی پانی نہ ڈالا جائے اور ایسی ہی کیفیت ہوتی عموماً اور اس کی جگہ جو اصل کام ہے تر شاخ لگا دیں دیکھیے تر شاخ لگا دی پھولوں کی پتیاں جیسے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پھول ڈالنا کیسا ہے تو پھولوں کی پتیاں آپ ڈالیں قبروں پر انشاءاللہ تر رہیں گی ان کی تصبیحات سے میت کو سکون پہنچے گا اور, اور میت کو اس سے انسیت ملے گی جب تک تر رہیں گی ان سے فائدہ ملتا رہے گا اچھا اگر قبر پہ کوئی پودا لگا ہوا ہے کوئی ایسا ہے تو اس پر پانی ڈال سکتے ہیں پھر؟ اس مقصد کے لیے تو پانی ڈالا جا سکتا ہے لیکن قبر پر پودے لگانے کا ایک الگ سے معاملہ ہے کیونکہ یہ جب بڑے ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ قبر کے معام دیا مست ایک اور کال لیتے ہیں ہمارے سلسلے میں مجھے آپ کا پروگرم بہت زیادہ عید میرے دل کو بھاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اور پروگرام کرنے کی توفیق السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور کال دیکھئے میرا سوال یہ ہے کہ چودہ شبان میں مروومین کی عید کہا جاتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے چودہ شابان کو مرحومین کی عید کہا جاتا ہے چودہ شابان المعظم ان کو فوت شدہ مرحومین کی عید کا مردہ عید کہتے ہیں اس کو بعض لوگ تو اس کا کوئی تصور شہری طور پر نہیں ہے یہ بے اصل بات ہے مرحومین کے لیے کوئی اس کو عید نہیں کہتے ہاں بتا مرحومین کے لیے ایک یہ کہ جیسے منقول ہے کہ کئی راتوں میں ہمارے فوت شدہ افراد اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں صحیح. اور وہ گھر والوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی سالے ثباب کریں ہمارے لیے صدقہ کریں ہمارے لیے نیکی کریں صحیح. ان میں سے ایک رات شب برات کی بھی ہے صحیح. کہ اس میں بھی گھروں کو وہ روحیں لوٹتی ہیں صحیح. گھروں کو آتی ہیں صحیح. تو اس لیے اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے ان کو بھی اسارے دباب کرنا, کرنا چاہیے صحیح. ان کی طرف سے صدقہ کریں صحیح. ان کی طرف سے کوئی ایسی نیکیاں کریں تو دوسری ایک اور پیچھے سوال لے گیا تھا ایک بھائی نے کہا چادر قبروں پر ہم چڑھا لیں جی. چادر تو چادر عام قبروں پر اس کی اجازت نہیں ہے صحیح. چادریں یہ اولیاء صالحین کی قبروں پر جن اس لیے چڑھائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک اہمیت بیٹھے عزت بیٹھے اور جس کی وجہ سے وہ قریب آئیں کوئی فاتحہ خوانی کریں دوسرا یہ کہ بے ادبی سے بچے رہیں اس طرف ان کو جو ہے وہ ڈالی جاتی لیکن عام قبروں پر اس کی اجازت نہیں ہے پھول پتیاں سب کی قبروں پر ठीक ڈالیں یہی طریقہ ساری شاخیں لگا دیں ساری شاخیں ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دو قبروں کے پاس سے گزرے آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو وہ عذاب میں تھے हुँ. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو لیا اس کو توڑا اور صحیح. ایک ادھر لگا دی اور ایک ادھر اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی ان سے عذاب میں تخفیف ہو, ہو جائے گی سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. یہ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ تر شاخ کو لگا دیا یا پتیاں پتیاں ڈال دیں دی تو کوئی اس طرح کی چیزیں اس سے انسیت پیدا ہوتی ہے ایک بات اس کے تحت مفتی احمد یارخہ نہمی علیہ رحمان نے بہت خوبصورت بات لکھی آپ ہاں فرماتے ہیں تر پتیوں سے اگر قبر والے کو انسیت مل رہی ہے تر شاخ سے ملی ہے انسیت اور عذاب دور ہوگا تو اگر بندہ مومن وہاں بیٹھ کر تصویر پڑے تو یعنی اس طرح کے کاموں میں ہمیں کچھ جو ہم مصروفیات وہاں کی غیر ضروری اپنائے ہوئے ہیں قبرستان میں جا کر بعض لوگ صرف اگر بتی کے پیچھے لگے آتے ہیں بعض لوگ کوئی اور کسی طرف لگے رہے ہیں قبر کی بس کچھ ادھر سے سیدھا کریں کچھ ادھر سے کر کے واپس آگے جو اصل کام کرنا ہے وہ بعض کا تو نہیں کرتے وہاں بیٹھ کر ان کو انسیت ملے گی آپ کے مرحومین آپ بھی دل میں یہ رکھیں کہ وہ ہمیں کیوں باقی حدیث میں ہے کہ وہ دیکھتا ہے ان کو جو سارے آتے ہیں اس کو دیکھتا ہے تب بھی تو ان کو سلام کرنے کا کہا جاتا ہے ان کو سلام کیا جاتا ہے قبر والوں کو تو ان کو انسیت ملے گی اور ہمیں بھی سکون ملے گا ہم کچھ دیر وہاں بیٹھیں پھر اسی باہ اپنی موت کو بھی ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ صاحب نے اچھا اگربتی کا آپ نے تصرا کیا تو کیا اگربتی وہاں پر نہیں لگا سکتے یا موم بتی جلائی جاتی ہے بالخصوص اس رات میں بھی دیکھا جاتا ہے بتیوں کی بھی واقعی صحیح بات ہے کہ ایک وہ وہاں سے مل جائیں گی قبرستان کے باہر بھی ٹھیلے لگے ہوتے ہیں وہاں بھی بکری ہوتی ہیں تو موم اس کو جلانے کا کوئی فائدہ ہو وہ تو, تو جلائیں لیکن یہ تصور ہمیں بالکل اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہماری اگربتی کی خوشبو اندر جائے گی صحیح. یہ نہیں ہے ٹھیک ہے حاضرین بیٹھے ہوئے ان کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے آپ اگربتیاں لگا دیں تاکہ یہ جو حاضرین ہیں تلاوت کر رہے ہیں ان کو اس کی خوشبو ملتی رہے گی اسی طرح اگر آپ کو وہاں لائٹ کی ضرورت ہے اپنے موم بتی لگانی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آج کل تو اس کی تقریباً اکثر جگہوں پر ضرورت نہیں ہوتی یعنی راستے بھی ہیں اہتمام ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لائٹیں لگی ہوئی ہیں جی یہ بھی اہتمام ہوتے ہیں عام روشن ہوتے ہیں کبھی رات بھی ایسی چاندنی ہوتی ہے کہ اس کی روشنی سے کوئی ہدایت نہیں پا رہا یعنی راستہ نہیں دیکھ رہا نہ کوئی اس کو دیکھ کر کلام پاک پڑ رہا ہے موبائل تقریباً سب کے پاس ٹارچیں موجود ہیں آرام سے راستہ بھی مل جائے گا سب چیزیں لیکن اس کے باوجود یہ تصور کہ ہمیں دس بارہ یہ لگانی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح. اچھا میں ایک اور عرض بھی کر دوں جی جی. ایک ہمارے وہ بھائی نے جو سوال کیا تھا نا کچھ جی. کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے رات یہ وہ جی. تو اختصاراً تو میں نے عرض کر دیا جی. کہ جس طرح تفصیر میں جو اور جو حدیث مبارک کے اندر اس کی واضح طور پر اشار فرمائیں اب ذرا غور کریں قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھیں تو جگہ جگہ اشاد واری تعالی ہے کہ فض قرالہ قیام ہوں قودا ہوں اللہ کا ذکر کرو کس حالت میں کھڑے ہو بیٹھے ہو کروٹ پر ہو اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو بحی. یا ایو الحلینہ آم نذ قر اللہ ذکر کثیر و سب ہوں صبح شام اللہ کی تصبی بیان کرو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے یعنی اگر کوئی آج نوافل پڑھنے آئے تو بعض لوگ اس کو بہت کہتے ہیں تو یہ ثابت کہاں سے ہے اچھا یہ قیام کرنا کہاں سے ثابت ہے یہ کہاں سے ارے بھائی جو نیک کام کر رہا ہے اس کو اگر روکنا ہے تو روکنے کی دلیل دینی پڑے گی کہ یہ کیوں منع کر رہے ہیں منع کہ وہ اب اگر کوئی جمعہ تمارک کی نماز پڑھے اور اس کے بعد سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جائے تو کیا اس کو یہ حدیث دکھانی ہوگی کہ جمعے کے بعد کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی یا جمعہ کی نماز کے بعد کب صحابہ کرام میں سے کسی نے یاسین شریف پڑھی تو وہ تو ایک نیک عمل کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھنے کی فضائل موجود ہیں تو اس طرح لوگوں کو عبادت سے نہیں روکنا چاہیے یہ مسلمانوں کی صفات نہیں ہیں قرآن میں ہے ار تلدی ینہا اب دن کیا نہیں دیکھتے اس کو کہ جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے تو کئی اسلاف اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اگر کوئی شخص مکرو وقت میں نماز پڑھ رہا ہوتا اس کو روکتے نہیں تھے کہ کہیں ہم اس آیت کے تحت نہ آ جائیں کیونکہ یہ آیتیں جو ہیں وہ کافی روکتے تھے مسلمانوں کو نماز پڑھنے تھے تو آج اگر کوئی آ رہا ہے کسی نہ کسی رات کے اس میں آ رہا ہے رات کی برکت پانے آ رہا ہے تو ہرگز اس کو اس طرح کے خیالات نہیں ڈالنے چاہیے کہ یہ نفل کہاں سے ثابت یہ نفل کہاں سے ثابت جب شریعت نے منع نہیں کیا اور وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں نوافل پڑھنے کی ممانت ہے تو اب چاہے آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی اس سے منع نہیں کیا جائے گا اسی بہانے لوگ اجتماعیت کی صورت میں مساجد کا رخ کرتے ہیں تو ان کو آنے ہی دیا جائے اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں تاکہ وہاں کچھ سیکھیں گے سمجھیں گے ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں کو چوٹ لگ جائے اور وہ واقعی سچے تائب ہو کر وہاں سے پلٹیں تو اس طرح کسی کو نہ وسو سے ڈالنے چاہیے نہ کسی کو روکنا چاہیے اس کا طریقہ میرے لسمت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکت نصیب فرمائے اس رات کا ایک عمل مفتی صاحب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس رات میں یعنی شب برات میں بیری کے پتے سات بیری کے پتوں کو گرم پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل ہو جائے تو اسے غسل کر لیا جائے تو ان شاء اللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثرات سے وہ محفوظ رہے گا تو کوشش کیجیے گا کہ یہ بھی عمل کرے مفت مغرب کے بعد چھ نوافل ادا کیے جاتے ہیں تو وہ جی, جی یہ بھی بیان کیجیے گا کہ بزرم یہ چھ نوافل جو پڑھے جاتے ہیں مغرب کے بعد جی ہاں بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ مغرب کی نماز سے بزرگوں سے منقول ہے کہ یہ چھ نوافل اور آج الحمد للہ تقریباً جگہ ب جگہ مساجد کے اندر اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد چھ نوافل بلکہ قبلہ میر علیہ سنت نے تو بہت پیارا لکھا ہے کہ اثر کی نماز سے ہی احتکاب اور جی. ہمارے الحمدللہ للہ داسامی کے مراکز میں جو اور بھی مساجد بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں تاکہ نامہ مال کی تبدیلی کا جو سال کا آخری لمحہ ہے مسجد میں اعتکاب کے ساتھ گزرے وہاں اعتکاب ہوتا ہے ذکر و درود پڑھتے ہیں بیان کے بھی سلسلے ہوتے ہیں پھر افطار ہیں اس کے بعد مغرب اور وہ شب میں داخل ہو جاتے ہیں تو نماز پڑھیں مغرب کی مغرب کی نماز کے بعد پھر آگے وہ چھ نوافل ہیں اور خواتین اپنے اپنے گھروں پر اس کا اہتمام کر سکتی اور اس کی ترتیب بڑی پیاری ہے خوبصورت یہ ہے کہ دو رکعت جو پڑی جاتی ہے وہ درازی عمر بالخیر کے لیے ادا عد کی جاتی م. ہے پھر جو دو رکعت پڑی جاتی ہے وہ بلاؤں سے حفاظت کے لیے اور پھر جو دو رکعت کی نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے تو سال کے ابتداء میں ہی یعنی اگر نامہ اعمال آپ کا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو پہلے ہی تیز میں شروع کے ہی لمحات میں ماشاء اللہ اللہ تبارک مطالعہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دو دو کر کے یہ نوافل ادا کیے جائیں تو ماشاءاللہ اللہ کیا ہی بات ہے اہتمام کرنا چاہیے مختلف اس کے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے جی. گھروں پہ خواتین اپنے اپنے گھروں پر رہتے ہوئے بغیر جماعت کے ان نماز کو جو ہے وہ ادا کریں صحیح مدری کے ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ سلسلے کا وقت اپنے اختتام پر ہے بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی رحمت بھری رات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی ہی نازک رات بھی ہے چونکہ غنیت الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود کر تیار ہو چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مس ہوتے ہیں بعض لوگ ہسی مزاق میں مگن ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے کئی مکانات بن کر تعمیرات کا کام ان کا مکمل ہوا چاہنا ہوتا ہے لیکن اس مالکان کے جو اس مکان کے جو مالکان ہیں ان کی زندگی کا وقت آخری ہو جاتا ہے نہ جانے اس رات میں ہمارے لیے کیا لکھ دیا جائے لہذا اس رات کا بھرپور طریقے سے اہتمام کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عبادت میں گزاریے بہت بہت شکریہ مفت صاحب آپ نے وقت عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور آمین فرمائے آمین مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی صل صل اللہ, اللہ, اللہ تعالی علی, اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ